اب آگے اللہ تبارک وطالیہ نے ان لوگوں کا بیان کیا ہے کہ جن کے پاس واضح اور روشن دلائل آ جانے کے باوجود وہ مسلسل کفر اور اناد کے راستے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور حضور اقزت نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کرتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ آگے یہ فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کے پاس جو دلائل آ چکے ہیں وہ ان کو مطمئن کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں تو فرمایا کہ ہر جن ضرور کیا یہ اور کسی بات کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے اللہ عتی اللہ کہ اللہ تبارک بارک مطالعہ خود ان کے پاس آ جائے فی زلعلی بن القمام بادل کے صاحبانوں میں ولملائکا اور فرشتے بھی آ جائیں یعنی سارے معجوات تو تمہارے سامنے آ چکے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حقانیت پر ناقابل انکار دلائل قائم ہو چکے ہے یہ قرآن کریم بذات خود ایک معجوہ ہے اور خود نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے اللہ تبارک نے بہت سے معجزات دکھا دیے تو اب کیا تمہیں بس اسی کا انتظار ہے کہ اللہ میں خود تمہارے سامنے آ جائیں اور بادل کے صاحبانوں میں سے اللہ تبارک وطالعہ نظر آنے لگے اور فرشتے نظر آنے لگے تو اللہ تبارک وطالعہ اس جملے کو ارشاد فرما کر اس حقیقت کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ ایمان تو وہ معتبر ہوتا ہے کہ جو ایمان بالغیب ہو اور اسی ایمان بالغیب کی قیمت ہے کہ آدمی اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنی سمجھ کو استعمال کر کے اللہ تبارک مطالعہ پر اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر اور ان کی کتابوں پر ایمان لائے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھ لیا یا اس کے فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھ لیا تو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تو پھر کوئی قیمت ایمان کی سے نہیں رہ جاتی کہ وہ ایمان بالمشاہدہ ہو گیا ایمان بالغیب نہ رہا تو یہ ساری دنیا تو زرقیقت جس امتحان اور آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے وہ اسی آزمائش کے لیے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ عطا فرمائی ہے اس سمجھ کو کام میں لا کر وہ اللہ تعالی پر اللہ کی توحید پر ایمان لائے اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کر لے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا مشاہدہ کر لے آنکھوں سے تو پھر امتحان تو کچھ نہ ہوا یہی وجہ ہے کہ ایمان معتبر ہے اس وقت تک جب تک کہ موت کے مناظر سامنے نہ آ جائے یعنی انسان کی روح قبض نہ ہو جائے اس وقت تک معتبر ہے لیکن جب نزرے کی کیفیت تاریخ ہو گئی اور موت کے مناظر سامنے آنے لگے اس وقت تو برزخ کے عالم کے مناظر انسان کے سامنے مشاہدے میں آ جاتے ہیں اس وقت کا ایمان کوئی معتبر نہیں ہوتا چنانچہ فرعون بھی اس وقت ایمان لے آیا تھا جب غرق ہونے لگا اور منظر سامنے آ گئے تو اس وقت میں اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لے آتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نفر میں آل آنا کیا ابھی مان لاتے ہو جبکہ اس سے پہلے تم مسلسل نافرمانی اختیار کرتے رہے تو اللہ تمہارے تعالیٰ فرمایا ہے کہ جب تمہارے سامنے سارے معجزات سارے درائل آ چکے ہیں تو اب تمہیں انتظار اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آئے تمہارے سامنے یا اس کے فرشتے تمہارے سامنے آئے اور اگر بالفرض ایسا ہو تو بخوبی العمر تو پھر تو سارا معاملہ چکا ہی دیا جائے گا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اللہ مبارک بتایا اس غیب کے معاملات کو آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر ایمان موتبر نہیں ہوتا اور اس کے بعد پھر سارا معاملہ چکا دیا جاتا ہے چنانچہ جو پچھلی امتیں گزری ہیں انبیاء کرام ان کو عذاب سے ڈراتے رہے اللہ تعالی کا عذاب آ جائے گا مان لو حق راستے کے اوپر آ جاؤ مگر وہ جب مان کر نہ دیے اور عذاب آنکھوں کے سامنے آ گیا تو اس کے نتیجے میں ان کو ہلاک ہی ہونا پڑا پھر ان کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا تو یہاں پر بھی رہا ہے اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض فرض اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنا دیدار بھی کرا دے اور فرشتوں کو تمہارے سامنے بھیج کر ان کو تم اچھی طرح آنکھوں سے دیکھ لو تب بھی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود یہ کا چکا دیا جائے گا پھر تمہارے پاس ایمان لانے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی پھر تو ایک ہی راستہ ہوگا کہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے و الاح ترجا العمور اور اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹ کر رہیں گے یعنی اب اگر تم اس وطی مان نہیں لا رہے اور اگر اس پر تمہیں فوری طور سے کسی سزا کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تو آخر کار تو معاملات اللہ تعالی کے پاس ہی جائیں گے اور وہی وہ اس کا فیصلہ کرے گا اور آگے پھر خاص طور پر اللہ تبارک و نے یہ فرما دیا کہ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو عام طور سے منافقین جن کا ذکر پیچھے آیا تھا وہ بنی اسرائیل ہی سے تعلق رکھتے تھے تو ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا لہٰذا آگے فرمایا کہ سل بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھو کم بینا کہ ہم نے ان کو کتنی واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں دی تھیں یعنی کھلے کھلے مجزات ان کے سامنے آئے تھے حضرت موسا السلام اصح کا معجزہ لے کر آئے وہ اصح صاحب بن جاتا تھا پھر حضرت موسا علیحدل ہی کہ اثح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بارہ چشمے پھوٹ کر دکھائے گئے اور پھر نہ جانے کتنے معجرات حضرت موسا علی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے اور اسی طرح پھر بعد میں حضرت علیہ علی السلام کو بہت سے معجرات ادا فرمائے کتنی دلیلیں واضح اور کتنے واضح معجزے ان کو اطا فرمائے تھے لیکن ہوا کیا کہ جن لوگوں نے ان نشانیوں کے مشاہدے کے باوجود اپنے جھٹلانے کی روش جاری رکھی اور کفر پر ہی ڈٹے رہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آخرکار اللہ تعالی نے ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے آگے ومن عبد ال احمد اللہ امباد ماجات اللہ شدید القابل اعمت اللہ جو شخص اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے ممباد اس کے بعد کہ وہ نعمت اس شخص کے پاس آ چکی ہو اس نعمت سے مراد وہی دلائل ہیں حق کے روشن دلائل جن کا ذکر پیچھے آیا تھا کہ یہ لطالہ کی نعمت ہے کہ تمہیں وہ دلائل تمہارے اوپر واضح کر دیتے ہیں تمہارے سامنے روشن دلائل آ جاتے ہیں تو اس نعمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان دلائل کے آنے کے بعد حق کو تسلیم کر لو لیکن اگر ان درائیں کے آنے کے بعد اس کو تسلیم کرنے کے بجائے تم جھٹلانے ہی کی روش پر قائم رہتے ہو تو یہ اللہ کی نعمت کو بدلنا ہے تو جو شخص کی اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ان اللہ شدید العقاب اللہ تعالی کا عذاب بڑا سخت ہے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبین کفر الحیات الدنیا یہ لوگ جو اپنے کفر میں مست ہیں اور اپنے کفر کو انہوں نے اپنی زندگی کا مطمئن نظر بنا رکھا ہے یعنی جنہوں نے کفر کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اس کفر سے کبھی ٹلنا نہیں ہے ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے زئینا کفرو الحیات الدنیا کافروں کے لیے دنیاوی زندگی بڑی مزین بنا دی گئی ہے دلکش برادی دی گئی ہے یعنی جب کفر اختیار کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو گئے اس بات سے بے پرواہ ہو گئے کہ کسی وقت ہمیں اللہ تعالی کے سامنے اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی ہے تو پھر تو یہ دنیا کی زندگی ہی رہ گئی اسی دنیاوی زندگی کے جو لذتیں ہیں اور اس کی جو راحتیں انہیں کو انہوں نے اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے اور وہ اللہ تعالی نے پھر ان کے اس حضد اور حٹدرمی کے نتیجے میں ان کا ذہن بھی اسی طرف لگا دیا ہے کہ وہ یہ ساری حیات دنیا جو کچھ بھی ہے اس کو بڑا دلکش سمجھتے ہیں اور اسی کی بہبود کی اسی کی بھلائی کی فکر میں رہتے ہیں تو ایک طرف تو حال یہ ہے کہ تنگ نظری کا حال یہ ہے کہ ان کی نظر دنیا زندگی سے آگے نہیں جاتی اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ وہ یس خرو نمن آمنوں یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان والے اپنی جنی ہوئی زندگی کے اندر آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ محنت اٹھاتے ہیں مشقت اٹھاتے ہیں تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنی جنی ہوئی زندگیوں کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں تو یہاں تو وہ مذاق اڑا رہے ہیں لیکن وار تعالیٰ فنماتے ہیں ودینہ تقاؤ کہوں گی جب قیامت کا دن آئے گا تو جن لوگوں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان بھی ہے اور تقوا بھی ہے تو وہ ان سے بالا ہوں گے ان سے اونچے ہوں گے اس وقت یہ ان کو پتہ چلے گا کہ جن لوگوں کا ہم نے مذاق اڑایا تھا ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے پھر فرمایا و اللہ کو مئی عبیغیر حساب اللہ تبارک وطالعہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے یہ جملہ ترقی کفار کے اس باطل دعوے کا جواب ہے کہ وہ کبھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی چونکہ ہمیں خوب رزق دے رہا ہے اس لیے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہمارے عقائد اور اعمال سے ناراض نہیں ہے کیونکہ اگر وہ ناراض ہوتا تو ہمارا رزق بند کر دیتا تو ان کو جو دنیاوی زندگی کا عیش حاصل تھا یا دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ان کے پاس تھے ان کو وہ اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہے لہذا ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ دنیا میں رزق کی فراوانی کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی دنیاوی رزق تو اللہ تبارک جس کو چاہتا ہے اپنی حکمت اور اپنے معیار کے مطابق جس کو چاہتا ہے فرماتا ہے اللہ کے رزق الگ معیار مقرر ہے کہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے خواہ و کافری کیوں نہ ہو اب دیکھیے فرعون تھا نمرود تھا قارون تھا یہ سب بڑے بڑے کافر تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا رزق ان کو بہت کچھ ادا کیا تھا تو محض یہ بات کہ تمہارے پاس رزق بہت مل رہا ہے اور تمہارے پاس دنیا ہوئی و سامان بہت ہیں یہ اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ تم حق پر ہو بلکہ حقیقت میں تم نے رویش کا کفر کی اختیار کر رکھی ہے اور جو روشن دلائل تمہارے پاس آئے ہیں ان سب کو مد نظر رکھ کر تمہیں اپنا طرز عمل متعین کرنا چاہیے